بیچ ان کے اپنے اوپر حج کرنا کس طرح لازم کر لے گا یعنی احرام باندھ لے فلا را فسا اب کسی قسم کا کوئی گنا کسی قسم کی کوئی خسر پھسر ولا فسو کا اور نہ کوئی ایمان کے خلاف کوئی بات کرنا کوئی کام کرنا اور نہ کوئی جنگ جدہ لڑائی کرنا حج کے مہینے میں وما تفلومن خیرن جو کچھ کرنا چاہو اچھائی کرو اور جو اچھائی کرو گے تو اللہ ہی اس کو جانتا ہے راستے کا خرچہ ضرور اپنا بنا لیا کرو تزودو کیوں بہترین جو خرچہ ہے وہ تقوا ہے باقی پیسے بھی ہوں مگر اصل خرچہ تمہارا سفر کرنے کے جواز کے لیے تو تقوا ہے ورنہ پیسوں کا رقم کا امبار ہو دل میں تقویٰ نہ ہو تو اس حج کرنے کا فائدہ کیا اور پیسے خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟ خلاصہ کلام یہ ہے میری مار سے بچ کے رہو سمجھدار ہو یعنی ایسا کام نہ کرو جس میں میری ناراضگی ہو لم جنا اچھا ایک شبو یہ تھا میاں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جو آدمی حج پہ جائے وہاں کوئی دنیا کا کاروبار نہ کرے دنیاوی کام قتل نہ کرے بلکہ تجارت بھی کوئی نہ کرے یہ رسم چلی آ رہی تھی کیوں اگر تجارت کرے گا یا کوئی وہاں خرید و فروت کرے گا تو اس کی وہ خالص عبادت نہ رہی اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ رسم بری تھی اچھی رسم نہیں تھی بلکہ تجارت بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو بلکہ گھر سے آدمی جا رہا ہو تو راستے کے اندر ہی اس کا ارادہ کر سکتا ہے کہ میں حج بھی کروں گا اور تجارت بھی بالکل کر سکتا ہے نہیں تم پہ کوئی حرج کہ وہ تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب سے پس جب کہ تم افط من اور جب تم واپس لوٹو نا ارفات سے فض کر اللہ ان دل الحرام پھر یاد خوب کیا کرو اللہ کو مزدلفہ کے پاس مزدلفہ کے پاس یاد کرو وز کرو ہو کما اور ذکر کرو اس اللہ کریم کو کما ہداکم کم کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کی ہدایت کے بدلے میں تم شکر کرو وذکروا حکما حدا کو یہ کاف تا لے لیا و ان کنتم من قبلہ لمن الظالمین یقینی بات ہے کہ تم اس اللہ کی ہدایت دینے سے پہلے نرے گمرائی گمراہ تھے ثم عفيذو من حيث افاز الناس اب ہے تکبر مزدلفہ ہی میں نہ رہ جایا کرو بلکہ افیزو من حیث وفاظ الناس واپس لوٹے کرو من حیث وفاظ الناس جیسے واپس لوٹتے ہیں لوگ تم بھی واپس لوٹایا کرو وستغفر اللہ خامخا غرور اور نخوت اگر کبھی کسی وقت دل میں آ رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو انفوری تم پس جب کے پورا کر لو تم منا کم افعال حاج کو تو پھر پھر ایسا نہیں کہ تم پھر چلو اب تو فارغ ہو گئے اب کبڑی کھیل لیں یا ٹی پارٹی بلا لیں یا کہیں تماشا دیکھ لیں یا آو گاجہ باجہ کی طرف چلے جائے فلا ہو جائے نہیں نہیں فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ پھر اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح ذکر کرتے تھے تم پہلے اپنے آباج داد کو یہاں عرفات میں میلے کے موقع اپنے باپ دادے کی تعریفیں کیا کرتے تھے او اوشد کرن یا اس سے بھی زیادہ اکریم کی تعریف توحید بیان کیا کرو مگر فب ننا سے مئی یقول اور یہاں کرتے ہوئے جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو سب سے زیادہ ذکر آتا ہے نہ اللہ کا تو اللہ سے دعائیں مانگنے کے اندر آتا ہے کیونکہ آدمی اپنی ساری کلام میں توجہ ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف رکھتا ہے اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ دوسرے ذکر کرو اللہ سے دعائیں مانگا کرو کیوں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے دعا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے مگر کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتے فی دنیا ہمیں دے دنیا کے اندر صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی مشرق لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہمیشہ دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں مگر دوسرے لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتے فی دنیا اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں بھی بہترین ہر چیز وفیل آخرت یا سنتن آخرت میں بھی بہترین چیز بچا کے رکھ ہمیں عذاب جہنم سے یہی لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا آخرت میں جو کچھ کمایا ہے انہوں نے اور انتظار میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ واللہ سری الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے وزق اللہ فی یادود ہاں ہم نے جو کہا تھا ذکر کیا کرو اللہ کا تو اب اس کا قاعدہ قانون بتلا رہے ہیں کہ کیونکہ ذکر مختلف تھے دعا مانگنا بھی ذکر تھا اللہ کی صفات یاد کرنا بھی ذکر تھا آکام حج ادا کرنا بھی ذکر تھا اب تمام شعبے جو ہیں ان سے خاص طور پہ حج کے موقع پہ جو شعبے ذکر الہی کے ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق یاد کیا کرو اللہ کو بیچ ایام گنتی کے قاعدہ کے مطابق قائدہ کون سا تھا وہ تین جمرے ماننے ہوتے ہیں نا جمرے کتنے ہیں کل پانچ ہاں گول امید کتنے تین چار ہیں نا جمرے کتنے ہیں چار ہیں نا سات ہیں اچھا اچھا اور جمرے تو تین ہیں نا بھائی ہاں تین ہیں جمرے تین ہے مارنا جو ہے سات مرتبہ ہے نا ہاں رم یہ سات مرتبہ ہے الجمرات سلاستون ور رم ہاں جمرے فارنے ہیں یعنی دسویں دسویں دس گیارہویں بارہویں ٹھہرو نا دسویں گیارہویں بارہویں ان کے اندر دسویں کا یہاں ذکر نہیں اس مقام پہ دسویں کا ذکر نہیں ہے گیارہویں بارہویں اور تیروی کا ذکر ہے من تاز لفی اوم گیارہویں بارہویں تیرویں سے لجا کیا کہیں گے من تاز لفی اوم جو دو دن کے اندر اجلت کر کے سارے مار لے کٹھے فلا اسم علیہ تو کوئی حرج نہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ ومن تأخرا اور جو تیسرے دن تک مؤخر کر لے اور تیسرے دن سارے مار لے فلا اسم علیہ اس پر بھی کوئی حرج نہیں مگر دل کے اندر تقوا ہونا ضروری ہے لمن اتقا یعنی دوسرے ایسے افعال اور امال سے بچ کے رہے جو آمال اور افعال اس کی حج کو نقصان نہ دے جائے وہ تھک اللہ کم الرو درو اللہ سے جان رکھو کہ تاکیق تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے ہاں جی ومن سے میں یہ کا بعض لوگ ایسے خبیس ہوتے ہیں کہ ان کا قتل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے اس لیے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ان پہ ریات کر دیں نہ جب جہاد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہو تو ایسے موقع پہ اس قسم کی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے لوگ خوشامتی لوگ وہ تو عام طور پہ منافق قسم کے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے آ کے کوئی نہ کوئی اچھی بھلی عادت دکھاتے ہیں تم کو تاکہ تم ان کو سمجھو یہ مسلمان ہیں اور اسلامی باتیں کرتے ہیں اس کی زبان چلتی ہے یوں جس طرح تلوار پانی میں چلتی ہے اور کہیں بغالتے میں نہ پڑ جاؤ نا اس لیے خیال کرنا ہمیں نندال سے میں ہی کا بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے بھا جاتا ہے آپ کو اس کا بول حیا تھی دنیا میں اس کی باتیں آپ کو بڑی چٹلی لگتی ہیں بڑی اچھی اور پھر ساتھ وہ کیا کہتا ہے شہد اللہ اللہ فی قلبی ساتھ قسم بھی کھا کے کہتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے حالانکہ خس وہ ناحق جھگڑالو زدی لو ہوتا ہے وہ پیارے پیارے انداز سے آپ کے ساتھ مسئلے میں جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے مسکراتا بھی رہے گا ساتھ ساتھ قسمیں میں بھی اٹھاتا رہے گا خدا کی قسم ہم آپ کے غلام ہیں اللہ کی قسم ہم آپ کے غلام ہیں قرآن کی مار پڑے ہم آپ کے غلام ہے مگر جی یہ مسئلہ کس طرح ہے جی جی ہم تو بالکل آپ کے مذہب کے ہیں مگر یہ اتنا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے مردے سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سنتا نہیں ہے جی ہم تو ہیں تو آپ کے غلام بالکل اللہ جانتا ہے خدا کی قسم ہے اللہ کی ہم پہ مار پڑے انشاءاللہ اللہ ترک مرو تھی جو اللہ کی مار پڑے ہم پہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں تو کیوں بادشاہ ہمیں ہاں صرف یہی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے کبھی شادیاں آ جاتی ہیں کبھی فوج میں جانا ہوتا ہے وہاں گوشت اگر ہم انکار کر دینا تو وہ ہم پہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھاتے بہر حال کی زبیہ والا مزہ یہ ذرا مشکل ہے کوئی گنجیش آپ نکال دینا ویسے ولہ ہم بالکل آپ کے مذہب کے ہیں بالکل ہم اس کے خلاف نہیں کرتے پر کیا کرے جی مجبوری ہے ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ بھی بزرگ ہیں یعنی یشہد اللہ اللہ اللہ فی کل ہی اپنے دل پہ دل کی سچائی پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ کے ذات کی قسم کھاتا ہے وہ الد الخصام حالانکہ وہ بڑے پیارے انداز میں اندھے جھگڑے کرنے والوں میں سے ہوتا ہے ویزات جب آپ سے ہٹ کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے دور پڑتا ہے زمین میں لے سے دفی آتا کہ فساد مچائے اس کے اندر شرک پھیلاتا ہے بدتے پھیلاتا لو جی لو بادشاہ کسی کو کیا کہے گا میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں وہ خاموش ہو گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گیارہویں شریف کھانے کی اجازت ہے ہو گئی ہے بادشاہ اور کسی کو کیا کہے گا لو جی لو ان کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی بالکل سکی لکڑ بن جاتا ہے نہ کوئی کھانے دیتے ہیں نہ گیارویں نہ ہلوے نہ مانڈے نہ ریوڑی نہ تلونگڑی نہ کڑاکا نہ پھلی نہ یہ تو ہر چیز بالکل کلوز کرتے ہیں بس آئندہ لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں اسلام کی طرف ان کو بھی دور بھگاتا ہے سور کا بچہ و یہ ہر سا و نسل ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو بھی برباد کرتا ہے نسلوں کو بھی یعنی زانی اور بدکار بھی سرے کا ہے بدماشیاں بھی شروع کر دیتا ہے فساد حالانکہ اللہ تو ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا کون کرتا ہے کون تھا نہیں کون ہیں ہاں بعد لوگ منافقین میں سے تھے نا میں یو کا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے نا جو منافق منافقانہ طور پہ اسلام اسلام کا رٹا لگاتے تھے اور حقیقت میں نبی اسلام کی محفل سے واپس جا کے پھر یہ سارے خون خرابے کرتے تھے تھے, تھے تو وہ حقیقت میں مشرے منافقانہ طور پہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا یہ وہ لوگ تھے اور, اور اگر نام پوچھے تو ایک آپ کا چچا تھا جی وی اللہ تک جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ اتکل حیا کر اللہ کا ڈر اللہ سے تو اخذت ہو لت بل اس میں کو پکڑ لیتی ہے وہ حمیت اور عزت اپنی رٹوا ہوا اس میں ناحق گناہ کے ساتھ اکڑ جاتا ہے ناک بھون چڑھاتا ہے فحسب ہو جہنم بس کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم والا بیسل محاد بہت گندا ہے بچھونا ان کا ان کی آرام گاہ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یشری نفسح بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو ابتگاہ اللہ صرف اللہ کی رضا کی تلاش کے لئے کہتے ہیں ہماری جانوں کی کوئی پرواہ نہیں واللہ روفم بالعباد ایسے بندوں پر پھر اللہ بھی بڑی شفقت کرتا ہے یا السلم خلوف حکم تو جہاد کا ہے مگر اصلاح مومنین ہے یہ اصلاح مومنین فی مسعلۃ الجہاد وہ ایسا ہے کہ کئی لوگ تو زو کے قلب کے ساتھ ایمان تو قبول کر چکے تھے مومن تو تھے مخلص مگر باوجود مخلص مومن ہونے کے وہ جو پہلی کچھ چیزیں تھیں نا یہود و نصارہ کے اندر اہل کتاب کے اندر مشہور وہ جب وہاں سے اہل کتاب ہونے کے بعد جب ایمان لائے نا تو کچھ وہ رسمیں اور وہ رواج بھی ساتھ لائے تھے جو اس وقت کیا کرتے تھے اہل کتاب ہونے کی حالت میں اور ان کو چھوڑتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ اسلام کی شریعت میں چونکہ یہ کام ضروری تھے اور ادھر جو ہے ہاں ابھی تک منع نہیں اس کے بارے میں آیا اس لیے ان کو فرض اور واجب کی طرح ضروری کیا کرتے تھے مثلاً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی تھا اہل کتاب میں سے تھا یہ مسلمان ہو گیا مگر وہاں کی ایک رسم جو ہے بھائی اونٹ کا گوشت ان ساری زندگی وہ کہتے تھے میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیوں تورات میں اسی طرح تھا بھائی اونٹ کا گوشت جو ہے نہیں کھانا ہمارے اندر چونکہ یہ مروج تھا اس لیے ہم نہیں کھائے گے اسی طرح دوسرے کئی لوگ جو ادھر سے آئے تھے اہل کتاب میں سے ہو کے بعد رسمیں اس قسم کی وہاں سے لائے تھے جن رسوم کو وہ ضروری سمجھتے تھے ادا کرنا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان کی اصلاح کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے والی رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے مکمل طور پہ داخل رہو یہ نہیں کہ کچھ حصہ ادھر کا اور کچھ حصہ ادھر کا تم لے کے رہو نہیں نہیں ایماندارو داخل ہو اسلام میں کافتن مکملن۔ اے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو وہ ولا شیتان نہ پیچھے چلو قدم شیتان کے ان نہ اگر پھر بھی تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکی ہے تمہارے پاس کھلم کھلی دلیلیں تو پھر یقین رکھو تاکیق اللہ تو پھر زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے چلو جناب اب آگے ہے جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی لڑائی کا وقت آ گیا ہے اب مشرقین کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے تیار ہو جاؤ اب وہ لوگ بجائے اس کے فوری طور پہ قبول کر لیتے الٹا آگے سے کوئی عذر بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی معذوری پیش کر رہا ہے آزار باردا کے ذریعے وہ اپنا جی چھڑانا چاہتے ہیں گلو خلاصے کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح جہاد کرنے سے ہم بچ جائیں کبھی کوئی عذر کبھی کوئی عذر کرتے ہیں ان کے لیے تخویف ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اب بھی ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہی نہیں اللہ کے راستے پہ خرچ اپنی جانے بھی نہیں کرتے مال بھی نہیں کرتے اور عذر بہانے بناتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم چاہتے کیا ہو کب نکلو گے حالیہ نظر نہیں انتظار کر رہے اب تو مگر اسی بات کی کہ آ جائیں خود چل کے اللہ ان کے پاس فی زولل من میں بادلوں کے سائے کے اندر ول اور فرشتے بھی آ جائیں وہ کوزی اور پھر ان کا سارا دھندہ ہی ختم کر دیا جائے سوائے اس کے اور کون سی صورت ہے جو ان کے لیے پیش کی جائے کیونکہ سارے بہانے ساری حجتیں ہم نے ان کی ختم کر دی ہیں آیات نازل کر دی ہیں سمجھا دیا کیا ہے اب بھی یہ ڈھیچ بن کے بیٹھے ہیں جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ اب اسی چیز کی انتظار میں لگے ہوا کہ خود اللہ چل کے آ جائے ان کے پاس اور فرشتے آ جائے ان پلیتوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر فرشتے خود چل کے آ گئے تو ان کا کام ہی سارا ختم کر کے جائیں گے پھر ان کو دعوت تو نہیں دینے کے لیے آئیں گے ختم کر دیا جائے گا ان کی زندگی کا معاملہ اور ان کو دھر لیا جائے گا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے سب کے سب معاملات جہاد نہ کرنے والوں کے کا ایک مثالی نمونہ سل بنی اسرائیل پوچھ بنی اسرائیلیوں سے تم آ من آیتن بئینا کتنیاں دی ہیں امن کو آیتن بئی نہ روشن دلیلیں ومت دل نعمت اللہ اور جو بھی تبدیل کرے اللہ کی توحید کے دلائل کو شرک کے ساتھ کیونکہ کہ توحید اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کے بدلے شرک کمائے د ج آ تو ہو بعد اس کے, کے پہنچ جائے اس کے پاس ان اللہ شدید القاب تو پھر اللہ بھی سخت مار دینے والا ہے تصحید میں ند دنیا ترغیب ال آخرت اور مشرقین کے شبوں کا جواب بھی کٹھے تینوں مقصد ہیں زین الزین خوش نما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے حیاتی دنیا کو اسی لیے یسرون عامن مذاق کرتے ہیں ایمانداروں پر اور ان لوگوں پر جو متقی ہیں حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ اوپر والے غالب درجے کے ہوں گے دن قیامت کے ان پر حالانکہ یہ تو آج دنیا میں نیچا دکھاتے ہیں ان کو ولہنا کان ان واحدہ ترغیب جہاد کا ننا سو امت انواحدہ تھے لوگ ایک ہی دین شریعت پر امت کے لفظ امت کے کئی معنی آتے ہیں نا تقریباً گیارہ معنی ہیں وہ عنقریب وہ مشکلات قرآن کے سلسلے میں آپ لکھیں بھی کانن ناس امت واحدہ تھے لوگ ایک ہی دین پر سارے موہد لوگ تھے ایک ہی جماعت تھے ساری کائنات میں بس بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اتارا ساتھ اس کے کتاب کو حق سچ کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب درمیان لوگوں کے بیچ ان مسائل کے جن کا اختلاف اختلاف ڈالا ہوا ہے انہوں نے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے والے کون تھے نہیں اختلاف کیا تھا اس دین کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے, کے پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں صرف آپس میں زد کی وجہ سے پس ہدایت کر دی اللہ نے ایمانداروں کو اس راستے کی جو اختلاف کر رہے تھے بیچ اس کے یعنی حق کی طرف ہدایت کر دی بے اذن نے ہی اپنے حکم سے اپنی توفیق سے ولہ می شاثرات مستقین ام ہسب تم ترغیب ال الجہاد اور مسائب برداشت کرنے پر ہدایت کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے بیشت میں حالانکہ نئی پہنچی تمہارے پاس واقعی حالت ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے پہنچی ان کو واقعی حالت کیا تھی مست ہوم پہنچا ان کو بہت بڑی بھوکھیں بہت بڑے دکھلزلو کام پہ گئے حتہ کہ کے کہنے لگا رسول اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ یا اللہ مت نصر اللہ کب آئے گی امداد اللہ کی تو تم کو بھی کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں اور ان کو بھی اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کیا کہا تھا اللہ ان نسر اللہ کریم ان کو بھی میں نے کہا تھا اور تمہیں بھی کہیں گے یس الماضا فکون ترغیب الل انفاق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم تو فرما دے جو کچھ خرچ کرو گے تم کوئی مال بھی تو وہ ہم بتاتے ہیں کس کے لیے خرچ کرو والدین کے لیے بھی قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں ابن سبیل کے لیے بھی وبا تفلومن خیرن اللہ کے بندو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تم وہ مال اللہ خوب جانتا ہے اس کو بلائی کمل کی حکم کی پہ تم فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا حالانکہ وہ طبی طور پہ تمہیں ناپسند ہے وہ آسان تک روش ہے یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم پسند نہ کرو وہ بری ہو نانا ممکن ہے کہ تم پسند نہ کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو واللہ ومو اللہ ہی جانتا ہے تمہاری انتم لا تعلمون تم کسی حقیقت مسلت کو جاننے والے نہیں ہو ہاں یس النا کا شہر الحرام مومن ایک خطرہ کے پیش نظر کہ شہر حرام بڑی عزت و حرمت والا ہے اس میں قتال کس طرح کریں گے ایک تو یہ تھا دوسرا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی مگر جمعہ دسانیہ کی تیس تاریخ سمجھے تھے صحابہ کرام اسی تاریخ کو اتفاقن ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا بعد میں انہیں جب یہ پتہ چلا غلطی واضح ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر تو لڑائی لڑنا جو ہے ناجائز تھا مگر ہم نے تو مغالتے کی وجہ سے اس کو جمع ثانیہ سمجھ کے اور آدمی کو مار دیا ہے وہ تو غلطی ہو گئی مگر اب آئندہ کے لیے تو قانون پوچھیں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر اس کی سزا ہے تو کس قسم کی سزا ہے جزا ہے تو کس قسم کی جزا ہے اس لیے وہ پوچھتے تھے شہر الحرام ہے شہر حرام کے متعلق کہ اتنی عزت و حیبت والے جو مہینے ہیں اس کے اندر اگر یہ مشرق کھٹے ٹیٹ کا پھر مشرق کو اگر مار دیا جائے تو اس کے متعلق حکم کیا ہے جواب ہے کہ قتال ان فیہ کبیر صحابیوں اس کے اندر لڑائی لڑنا یہ بہت بڑا گنا ہے وسدن اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے وہ کفرن بھی کفر کرنا اللہ کے ساتھ وال مسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج اہل ہی من ہو اور نکالنا مسجد حرام والوں کو ان کے گھروں سے یہ چار کام جو ہیں تو کبیر تھا اور یہ اکبر ہیں کتال تو کیا تھا کبیر تھا یہ چاروں کام جو ہیں یہ اکبر ہیں وال تو اکبر میں نل لے اور شرک والا فتنہ جو ہے پانچویں علت شرک والا پہلی علت کیا تھی سدن ان سبیل اللہ دوسری علت کو فرون بہی تیسری علت مسجد حرام چوتھی علت اخراج و اہل ہی اب پانچویں علت والا تو اکبر من کاٹ اور کوئی علت بھی نہ ہو تو صرف یہی شرک جو ہے یہ ایسی علت ہے کہ تمام علتوں سے بڑی علت ہے لہذا حرمت والا مہینہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا مگر دیکھنا یہ ہے حرمت والا معاملہ زیادہ ہے یا شرک والا معاملہ زیادہ ہے جب یہ پانچ علتیں اس میں ہیں تو ان علتوں کے ہوتے ہوئے ان کا قتل کر دینا یہ سب سے اونچا مسئلہ ہوگا لہذا اجازت ہے خوب دبا کے رکھو ولا یزالون قاتل اب چھٹی علت بھی ہے ان سے لڑنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں وہ کافر مشرق لڑتے تمہارے ساتھ حتہ کہ یار کم اے نستتاؤ حتا کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے اگر اگرچہ وہ طاقت رکھیں تو ان کا رات دن کا ارادہ منصوبہ یہی ہے کہ ہم ان کو مٹائیں گے اسلام کو مٹائے بغیر ہم چین کی زندگی نہیں گزار سکتے اس لیے تم ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہو وہ تو ہمیشہ یہی کو چاہتے ہیں وہ میں یار تد مینو نہیں ومئی یار تدت کیا مطلب اتنی علتوں کے باوجود پھر بھی کوئی شخص تم میں یہ سوچنے لگے کہ یار خامخا کی شرارت پڑتی ہے ہم ان کے ساتھ لڑتے جہاد کرتے نہیں ہیں یہ شرارت پڑتی ہے خامخا سکون اور امن بھی خراب ہوتا ہے علاقہ اور معاشرہ بھی خراب ہوگا کچھ تو خون شروع ہو جائے گی اس لیے ہم خاموش بیٹھ کے زبانی اللہ کی بس توحید کو بیان کرتے رہیں تسبیح پڑھتے رہیں نیکیاں کرتے رہیں بس اتنا کافی ہے اگر ان حالات اور علتوں کے ہونے کے باوجود بھی تم جہاد سے جی اترانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی عبادت کا بہانا کیوں نہ بناؤ گے تو بن جاؤ گے کون پھر وہ تم کیا بن جاؤ گے پھر خیر سے مرتد بنو گے پھر یہ نہ خیال کرنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تسبیع پڑھ رہے ہیں توحید بیان کر رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں امام المشرقین بن رہے ہیں خطیب الاسلام بن رہے ہیں شمس الفجار بن رہے ہیں پھر یہ نہ سمجھنا میں یار تد ہی جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا فلا کہ دنیا وال کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی وہ علاق اصحاب النَّارِ یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے باقی سبحان اللہ مومنوں کے لیے بشارت تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی جہاد کی اللہ کے راستے میں یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور واللہ اللہ ہوگا فوریم یس الونا کا انل خامرے وال پوچھتے ہیں یہ آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق کمار بازی کے متعلق کیس کے متعلق جناب اس میں کوئی مالی بدنی فائدے تو ہوتے ہیں لہذا اس کی اگر گنجائش ہے تو وہ کچھ واضح طور پہ بیان ہو جانا چاہیے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں یسون اکانل وال محسر آپ فرما دیں بیچ ان دونوں کے اس کبیر بہت بڑا گنا ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کے لیے مگر اس مہما اکبروں میں نفیگا بوجھ ان دونوں کا یہ بہت بڑا ہے ان کے نفے سے یہ جو اور شراب خوری میں جو نفے لوگ بتاتے ہیں ابو علی سینا نے اس لیے لکھا ہے نا اپنے مقالات میں ابو علی سینا نے کہ جس آدمی کے لیے طبیعت کا نشات نہ ہوتا ہو تو اگر اس خاص طریقے سے شراب کو استعمال کرے تو وہ کبھی بڈھا بھی نہیں ہوگا اور بے چین بھی نہیں ہوگا ہمیشہ سرور اور چین اور لذت کے ساتھ رہے گا یعنی بدنی فائدے یہ لوگ بتلاتے ہیں نام اس کا عبداللہ اللہ ہے ابو علی ابن سینا اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا موحد تھا شفا کتاب و شفا اس کی میں نے پڑھی ہے سب کن بھی پڑھی تھی کچھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی موحد ہے مگر کافر موحد ہے یعنی یہ نبیوں کو نہیں مانتا نبوت کا قائل نہیں یہ نبوت کے قائم مقام عقل کو دخیل بناتا ہے کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بشر جو جنی ترقی کر سکتا ہے اتنا فرشتہ بھی ترقی نہیں کر سکتا عقل کے تقاضے کے مطابق اللہ کا ثانی کوئی نہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں دیکھنے والا وہی ہے جو اس کو بنانے والا یعنی موید ہے مگر کافر موید ہے وہ کہتا ہے عقل جو کچھ کام کر سکتا ہے اتنا رسول کام نہیں کر سکتا جس طرح بدھ مذہب والے کرتے ہیں نا سکھوں کا جیسے عقیدہ ہے یہ بھی بڑے مواہد ہیں نا سکھ مگر کافر اس لیے ہیں کہ وہ نبوت کے منکر ہیں ورنہ جتنی توحید یہ سکھ مانتے ہیں اتنی غالبا ہم تم بھی نہیں مانتے بڑے کٹر وید ہوتے ہیں مگر ان کا جو بڑا تھا گوتم بہت وہ یہ آج والے سور نا یہ تو بابا گرو نانک جو ہے اس کو پوجتے ہیں آ کے اس کی سیوا کرتے ہیں اور وہ بل شریف میں بھی آ کے جھکتے ہیں وہ جو ہندوستان میں بل شریف ہے نا مزار ہے دربار ہے سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں نا مشرق سارے اس بل شریف کے سائے پہ زندگی گزارتے ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں مشرق کا تعاون کرنا اور پھر اس کو جہاد کہنا یہ بھی تو بہت بڑے ڈبل کافر کا کام ہے مسلمان آدمی تو اتنی ضرورت نہیں کر سکتا سب یا وہ مشرق ہیں یا سب قادیانی ہیں شیے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جہاد کہنا چاہیے تھے یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں فساد وہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں اس لیے تو انہوں نے ٹھیک کہ یہ دہشت گرد ہے کیونکہ اس میں اسلام کا اصل شعبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا یعنی اسلام کا تشخص ختم کر دیا ان لوگوں نے ہے فساد مگر اس کو نام دیتے ہیں کس کا جہاد کا اس لیے تو اسلام کا شعبہ تو ختم ہو گیا جیسے سنت کے قائم مقام بدت ہوتی ہے ایسے ہی جہاد کے قائم مقام انہوں نے فساد مچایا اور فساد کو نام دیا جہاد کا جہاد تو کم از کم وہ ہوتا اگر کسی مسلمان قوم پہ ظلم آر ہو رہا ہو پھر وہرو تم فی الدین کو منصر وہ تمہاری منت کریں کہ مسلمانوں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں دین کی وجہ سے کافر تم آؤ ہماری نصرت کرو اس وقت مسلمان اگر کرے حرکت تو وہ جہاد بنتا ہے مگر وہاں تو بلانے والے ہی نہیں ہیں اور جو بلاتے ہیں وہ سب مشرق ہیں سب کون ہیں بالکل کھٹے ٹیٹ مشرق ہیں ایک ہی مسلمان نہیں ہے وہاں. کشمیریوں میں سارے کافر ہیں مشرق اور سب بل شریف کے درباروں کے نیچے رہے ہیں اور یا پھر وہاں وہ مرزئی ہیں قادیانی ہیں امامت کرنے والے شیے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے پیچھے سنیانی پیچھے نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں مجاہد ہیں خدا جانے اگر وہ مجاہد ہیں تو ہمارا حال تو پھر کوئی نہیں ہم تو گئے سی جہنم میں اسلام کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے ہاں یہ لوگ میاں خود لڑتے بھی نہیں اور جو اللہ کے راستے پہ لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی نہ کوئی روڑا ضرور اٹکاتے ہیں اس لیے ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے لہذا ہاں مجھے پتا ہے وہ بات ختم ہو گئی نہیں, نہیں ساری کہانیاں تو نہیں نا قرآن میں لکھنے کے قابل ہوتی بس اشارہ ہوتا ہے ہو گیا ہو گیا ہاں اب آپ سے پوچھتے ہیں ماضا یون کہ کیا خرچ کریں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی مقدار خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو آپ کہتے ہیں انفیکو فی سبیل اللہ فی سبھی اللہ کیا خرچ کریں آپ فرما دیں کہ دفیہ شرک کے لیے جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر الفواہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سب شرک کے خلاف خرچ کر دو الفواہ ایک معنی یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ جتنا بچتا ہے جتنا زائد ہے وہ سب اللہ کی توحید کی اشاعت پہ خرچ کر دو فتنا شیر کو مٹانے کے لیے خرچ کر دو الف دوسرا مانو کول اف دوسر مادہ کہ آسانی کے ساتھ جتنا خرچ کرو یہ معافی والا خرچہ ہے ضروری خرچہ نہیں ہے کولل آسانی کے ساتھ جو خرچ کر سکتے ہو وہ کرو کوئی اس کی حد بندی نہیں ہے یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سوچ وچار کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب اصلاحی پروگرام نمبر تین پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان کے لیے اصلاح کا جو پہلو بھی اختیار کرو خیر ان وہ بہتر ہے اب ایک صورت یہ بھی ہے اگر ملا لو ان کو اپنے گھروں میں اپنے مالوں میں اپنے کھاتے میں تو وہ تمہارے دینی بھائی تو ہیں ہی صحیح مگر ہر ملانے والا کہ یتیم جی آؤ جی تم ہمارے گھر آؤ ہم تمہاری رکھوالی کریں گے ہر ایسا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا مخلص بھی نہیں ہوتے بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے پاس مال زیادہ ہے اس کو طریقے کے ساتھ ظاہری طور پہ ہاتھ اس پہ پھیر کے اور اس کا مال بٹور کے کھائیں گے اس لیے اس کو اپنے کھاتے میں ملا لیتے ہیں تو سنو و یا الم المف اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یتیموں کا بگاڑ کرے اس سے جو یتیموں کی اصلاح کرے اپنے ساتھ اپنے کھاتے میں جو یتیموں کو ملا رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کس غرض کے ساتھ ملا رہا ہے صرف یتیموں پر اللہ ترسی کر کے ملانا چاہتا ہے اصلاحی پہلو میں یا ان کا مال بٹورنا مقصود ہے اس لیے ان کا کھاتا اپنے کھاتے میں ملانا چاہتا ہے ولو شاہ اللہ کم اگر اللہ چاہتا تو دقت میں ڈال دیتا تم کو سخت احکام نازل کر کے ان اللہ عزیز ان حکیم کیونکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے غلطن کے المشرکات اب زو حتین مسئلے پانچ مسئلے زو حتین ذکر ہو رہے ہیں کہ شرک کے مقابلے میں کوئی ایسی چیزیں جو تمہیں نفع مند ہو رہی ہیں شرک کے مقابلے میں ان کو بھی چھوڑ دو کیوں؟ کہ شرک چونکہ فتنے کے لحاظ سے اکبر ہے اور جو تمہارے نزدیک نفع مد چیزیں ہیں وہ قلیل النفع ہیں یا اکل النفع ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا مگر شرک جو ہے اس کو قطن قبول نہیں کیا جا سکے گا یہ خیال کر لیں لاتن امین المشرکات نکاح کرو مشرق عورتوں کے ساتھ ہتھی ہتہ کہ ایمان لے آئیں حتا کہ ایمان یعنی پہلے ایمان لے آئیں پھر نکاح کرو یعنی کہ نکاح پہلے کرو اور پھر کہو جی بعد میں سمجھا لیں گے اس کو کیا کہہ کہ کے سمجھاؤ گے اما جی, بے بے جی کیا کہ سمجھاؤ گے کیونکہ پہلے تو تم سوائے اما اور بیبے کے اس کو بلا نہیں سکتے غیر محرم کو اگر بلانا بھی ہو تو ایسے ہی بلایا جائے گا نا اماں جی کر کے یا بیبے بے جی اور کو کیا کہ اما جی میں تیرے ساتھ نکاح کر چکا ہوں اس لیے آپ پیسہ کی بے آ جائے نہیں نہیں ہتھی یو منا کہ کے ایمان پہلے وہ لے آئے پھر بعد میں نکاح کرو والا آمت ان مومن تن خیر امن لونڈی جو ایماندار ہے وہ بہترین ہے بنسبت مشرق عورت کے اگرچہ وہ مشرق تمہارے دل میں لگ بھی کیوں نہ چکی ہو آ کو تمہارے دل کو خوب بھی کیوں نہ گئی ہو غلط ان کے ہل کر نہ دو کسی مشرق سور کو حتا کہ وہ پہلے ایمان لے آئے لونڈا ہو ہو ایماندار وہ مشرق سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرق تمہیں اچھا ہی کیوں نہیں لگ رہا کیوں الاد اونار وہ مشرق جو ہے نا چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف جہنم کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے اور جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو یہ شرک جو ہے نری دعوت جہنم ہے لہذا مسلمان مرد یا عورت کو دائی ای کے ساتھ نکاح شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور البتہ اہل کتاب والوں کی چھوکری تم لے سکتے ہو معلوم ہوا اہل کتاب والے دائی ال نار۔ نہیں ہے مشرق دائی النار ہے اس لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ اس سے نہ رشتہ کرنا ہے نہ کروانا ہے اور اہل کتاب کو وہ اس, کی اس کا رشتہ لے سکتے ہو اس کی زبیہ کھا سکتے ہو یعنی نطفے کی بھی اجازت ہے اور لکمے کی بھی اجازت ہے معلوم ہوتا ہے وہ یدون النار نہیں ہیں مشرق ہوتا ہے یدون نار اور معلوم یہ بھی ہو گیا کہ جن کی زبیہ اللہ نے حلال کی ہے وہ مشرق نہیں تھے یدون نار نہیں تھے ورنہ یدون ایل ہوتے تو جس طرح یہاں مشرق کے ساتھ رشتہ ناجائز ہے وہاں بھی رشتہ ناجائز ہوتا نہیں یہ دونوں جن دار ہے دعوت توحید کے خلاف دعوت شرک دی جاتی ہے۔ ہاں جی واللہ يدعو الى الجنت والمغفرہ اللہ کے مقابلے میں وہ دعوت دے رہے ہیں شرک کی اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی اپنے توفیق سے بے اذن ہی بے توفیق ہی و یبین آیاتہ للناس اور بیان کرتا ہے اپنی آجات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں جب بھائی اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ مشرق دعوت النار دیتے ہیں تو مسلمان کو تو اسی پہ پابند رہنا ہوگا جس کو جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے. اب یہاں عقل زٹلیات کے ساتھ کہ فلاں دعوت النار دیتا ہے فلاں بھی دعوت النار دیتا ہے یہ اپنے اقلیت سے تو کام نہیں چل سکتا نا دعوت نار کی بات تو کی ہے کس نے اللہ کریم نے فرما دیا اور فرمایا بھی اسی نکاح کے موقع پہ ہے کہ نہ ان, ان سے نکاح لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو نہ ان کے ساتھ تمہارا ہوئے نہ رشتہ ان سے لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو ہے کیوں اس لیے کہ الاقور نیز دوسری چیز یہ ہے اسلحلہ جہاں شادی کا حکم ہوتا ہے جہاں شادی کا حکم ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان شادی ہونی ضروری ہے جن کے درمیان مودت ہو محبت ہو رہن دلی ہو اور مشرق اور مومن کے درمیان موت پیدا ہو سکتی نہیں موت پیدا ہو سکتی نہیں میاں بیوی کے اندر محبت قلبی کا ہونا لازمی ہے مگر مشرق اور موہد ہوں ان دونوں کے درمیان وہ محبت کا رابطہ پیدا ہو سکتا بھی نہیں ہے اس لیے شادی کا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ خالص مواہد اگر عورت ہے اور وہ خالص مشرق کسی مغالتے کی بنا پر شادی ہو گئی ہے تو ان کا زندگی کا نبا قتل نہیں ہو سکتا آخر ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے یہ قتل ہو نہیں سکتا کہ ایک خالص موہد ہو دوسرا خالص مشرق ہو ان کی شادی ہو اور نبھا ہو جائے نبھا قتل نہیں ہو سکتا یا عورت اجڑ جائے گی یا مرد اجڑ جائے گا کیوں اس لیے کہ شادی کے درمیان مودت اور محبت کا ہونا ضروری ہے اور مودت جو ہے وہ اسی وقت مکمل ہوگی جب دونوں کا مشن اور مذہب ایک ہوگا اگر مذہب کے اندر تفریق ہوگی تو مودت حقیقی پیدا ہو سکتی بھی نہیں جب مبت اور محبت حقیقی پیدا نہیں ہو سکے گی تو وہ رشتہ کبھی قائم رہے نہیں, نہیں سکے گا تو کیا ہو جائے نہیں اگر پتہ چل جائے مثلاً مرد کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مشرقہ ہے آج کل ایسا تو مسئلہ ہے ہی کوئی آج کل تو کسی کو مغالتا ہو سکتا بھی نہیں کیوں شرک بھی واضح ہو چکا ہے اور توحید بھی واضح ہو چکا ہے. ہاں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں آپ جائیں فرض کرو جہاں اسلام کی تبلیغ پہنچی بھی نہیں وہاں اس قسم کے لوگ مل سکتے ہیں جن کو شرک کا پتہ نہ ہو یا توحید کا پتہ نہ ہو بہرحال ایسا سلسلہ فرض کر لو فرض کر لو کہ ایک آدمی موحد ہے مگر مغالتے کی بنا پہ مشرقہ عورت کے ساتھ اس نے شادی کی ہے نکاح کے بعد اس کو پتا چلا ہے کہ یہ تو مشرقہ ہے تو پھر اس کو بھگانا ضروری ہے لے آنا جائز میں نہیں سمجھ آئے ہاں یعنی یہ کوشش نہ کرے اس کو لے اگر توحید قبول کر لے گی تو نکاح دوبارہ کرنا پہلا نکاح ہاں وہ عورت چھوکری جو ہے پھتو وہ ٹھیک ہو جائے بے شک ہو جائیں سارے مشرق اٹیر لے جہاں سے کوشش ہوتی ہے لے جا پورے خاندان یا قبیلے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے صرف جوڑا جو, جو مل رہا ہے ان کا آپس میں اتحاد فلفسب ہونا ضروری ہے کن سے ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بچے بالکل اپنے باپ کے ہوں گے وہ حلال شمار ہوں گے الو للفراش ہے یہ سواب یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے اس کے خلاف اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں اور جو اسلام کے خلاف سوچے وہ کافر ہوتا ہے ہاں جی مقدمہ تمہیدی ہے نا اچھا جناب اب یس القان المیس اب ایام مہواری کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان ایام میں اپنی بیوی کے پاس آدمی جائے تو وہ نفع تو اٹھا رہا ہے ایک لحاظ سے اس کے اندر نفع بھی ہے ایک لحاظ سے اس کے اندر نقصان بھی ہے نقصان یہ ہے کہ وہ میری ایزا بنے گی اس کا وجود بیمار ہو جائے گا اور وہ صحت مند نہیں رہے گا اور ایک طرف فائدہ بھی ہے کہ وہ اپنا تبھی اپنے تقاضے کے مطابق کچھ نفع بھی اٹھا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں آپ فرما دیں ہوا ازن وہ بھی نری کے نری تکلیف ہی تکلیف ہے بس دور رہ گیا کرو تم عورتوں کے ساتھ میل جول کیے بغیر فلم محیض حیض کی حالت میں ولا تک رب انحت یا نہ نزدیک جایا کرو ان کے ہتہ یا تو ہورنا یا تو ہونا و ترنا ہتھا کہ وہ پاک ہو جائیں کس سے ہےز سے و تہ ہرنا اور پاک ہو جائیں بذری پانی کے حتا یا تو ہونا و تہ یہاں معذوف مانا جائے گا حتّہ یا تو حتیٰ کے مکمل طور پہ وہ حیض سے بجائے حیض کے توہر آ جائے یہ تو وہ تہر ہے جس میں حیض نہیں ہوتا یہاں تہر سے مراد وہی توہر ہے جس کے اندر ایا میں حیض نہ ہوں باقی تطہیر جو ہے وہ الگ ہے ہتھیت ہورنہ ہتھی کے پاک ہو جائیں مہواری ایام سے پھر حسل بھی کر لیں وہ تطہرنا جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا کرینا کلام کے لحاظ سے کیوں آگے آ رہا ہے فیضا تطہرنا ہرنا یہ خود کرینا اس بات کا کہ ہتھیت ہونا کے بعد کیا معصوف ہے تطہرنا ہرنا تطہرنا پس جب وہ پانی کے ذریعے خوب پاک ہو جائے فاتو ہوں نہ میں اللہ پھر آؤ تم جست اس مکان سے ہے سو مکانیہ اس مکان سے جو امر کیا ہے تم کو اللہ نے اندھا دھند نہ شروع کر دو من ہے اس مکان سے آؤ وہ کھیتی کا مقام جو ہے اس کی طرف سے آؤ ان اللہ یہودیوں کی طرح اندھے ہو کے نہ شروع ہو جاؤ ان اللہ یحب التوابین اور اگر کبھی کوئی شخص غلطی ایسا کر بھی بیٹھا ہے تو آئندہ کے لیے سمل جائے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے جو سرے سے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں متطہرین میں تکلف ہے باب تفعول کا ہے نا اس میں تکلف ہوتا ہے من متحرین یعنی پورے زور سے وہ بچ کے رہتے ہیں ہمیشہ ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں نساؤکم حرسل حرس عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری لہذا آیا کرو اپنی کھیتی کی اس مقام پر انا شے تم جس کیفیت سے چاہو تم انا کیفیا حضرت صاحب کے پاس ہوتا تھا نا آدمی ایک فقیر سائیں یہاں جب اس کا ترجمہ کر رہے تھے نا حضرت صاحب حضرت مول حسین علی رحمت اللہ علیہ تو صائف کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کرنا چاہیے انا شیت حضرت صاحب نے صاحب لہٰ تھی دس ہاں دس اکے لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر <laughs> یہ کرنا کا معنی کیا ہے لٹا کر بٹھا کر کھڑا کر انا شے تم کیفیت کا بیان ہے نا جس کیفیت سے چاہو تم وہ سیرانا اپنے سامنے رکھتا تھا نا اسی طرح لٹا کر بٹھا کر, کر سمجھاتا تھا کہ اس طرح لٹا کر اس طرح بٹھا کر اس طرح کھڑا ان شے تم جس کیفیت سے چاہو تم مکان تو ہے ہر سوالا اور کیفیت وہ جس طرح تمہیں اچھا لگے وہ قبد مگر یہی لذتیں لذتے نہ اٹھاتے رہنا قبل مول ان اچھے امال آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے کیونکہ یہ لذتیں اور سرور تو یہی رہ جائے گی وہ تو آگے جائے گا کچھ نہیں اپنے اگلے جان کے لیے بھی تو کچھ عورتوں کے آل علم افخاس ان نسا علم جو ہے وہ عورتوں کے رانوں میں سارا ختم ہو گیا فی المفی افخاسا آدمی اپنے علم اور سوچ وچار کو ختم کرتا ہے جس کو ادھر زیادہ عشق شروع ہو جائے نا کثرت کے ساتھ شروع ہو جائے یوں سمجھو اس کا علم بھی گیا علم کیوں گیا اس کا فکر صحیح گیا فکر صحیح کیوں کیا اس لیے کہ دل کا یقین گیا دل کا یقین کیوں کیا کہ دماغ کا فکر صحیح گیا فکر صحیح جب غلط ہوا تو حفظ ختم ہو گیا حفظ ختم ہوا تو ملکہ کا شیتانی آ گیا مل کا شیتانی آ گیا تو وہ علم جو دماغ میں رہتا تھا اس کا وجود ہی ختم ہو. اس لیے ذا العلم فی افخاظ النساء اس پہ یہ اجماعی مقولہ ہے علماء حکمت کا کہ ذا العلم و تخ اللہ قدم انفو سے کم یعنی آگے بھیجنے کے لیے کوئی اعمال بھیجو اسی سرور اور لذت میں بھی نہ رہ جایا کرو و تخ اللہ ڈرو اللہ سے وا عم ملاقو اور جان رکھو کہ اللہ کو تم تحقیق تو ملنے والے ہو اے میرے رسول وبشر المؤمنین یہ آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو مبارک دے دیں کیا کہہ رہے ہو جو کتابیں فقہ کی ہم نے پڑھی ہیں اس میں تو یہ بات کوئی نہیں جو آپ نے سپیشل کو کتاب لکھی ہے یا آپ کے کسی بزرگ نے لکھی ہے یا بات صحیح بتاؤ جو کچھ لکھی ہوئی ہے غلط کیوں کہتے ہو کیا کیا ہے ہاں ہاں کیا کیا سے ہاں قط... کیا سے کتی کی کیا مثال دی ہے انہوں نے نہ جی ah. کیا کیا <عام> یہ کیا او ہواس ہو کس طرح گیا یہ یہ مسئلہ تو نس کا ہے کس طرح کہو ہو اس کو جب وہ آیت جب وہ آیت آئے گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا سمجھا یہاں بیتھی بات کرنے کی ضرورت نہیں یہاں چونکہ کیا سے کی بات نہیں یہاں نس سے کی بات ہے ہاں ہاں وہ جب آئے گی نا آیت تو خود بخود آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ اللہ ہم بھی پھر چڑھائی کر دیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے. ولا تجعل اللہ ارزت اللہ امان کم امر انتظامی امر انتظامی نہ بنا لیا کرو تم اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کی اس کے لیے کہ تم انتبررو و تب تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو اور سلو کرو درمیان لوگوں کے ان میں سے کوئی کام بھی تم نہ کرو صرف اس لیے کہ یار ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے اللہ کے نام کی ہم نے کسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم کسی دھڑے کے آدمی نہیں رہیں گے کوئی لڑے کوئی مرے کوئی جیے یا مرے تو تو ہی مسکرائے جا میرا جو حال ہو سو ہو کر کے نظر گرائے جا ہم قسم کھا بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کسی کی ڈھڑ نہیں کریں گے کسی کی پاس نہیں کریں گے اس لیے یار ہم جو قسمیں کھا بیٹھے اللہ فرماتا ہے میرے نام کو ڈھال نہ بناؤ اور نیکی کرنے سے اس لیے روک جاؤ کہ تم کہو ہم اللہ کی قسم کھا بیٹھے ہیں توڑ دو اللہ کے نام کی قسم اگر کھائی ہیں تو یہ خرافت ہے نری ختم کر دو جہاں نیکی کا کام کرنا ہو وہاں ضرور کرو ان تبرو وہ تتکو بین انداز اچھائی کا کام کرنا ہو گناہ سے بچنے کا کام کرنا ہو تس بین الناس لوگوں کو ان کے درمیان اصلاح کرانی مقصود ہو تو پھر صرف قسموں کے سہارے پہ روک کے نہ بیٹھ جایا کرو آئندہ خبردار بد کے قسم کھانا واللہ اللہ سمیون علیم اچھا اب چونکہ یہ بات آ گئی تھی قسم کی اس لاگت سے مکمل طور پہ حلف برداری کا قانون بھی سن لو نہیں پکڑتا تم کو اللہ لگو قسموں کے معاملے میں لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں میں جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے دل سے آمدن جان بوجھ کر اگر قسم کھائی ہے جھوٹی تو وہاں اللہ پکڑتا ہے لزین وہ بات تو ہو گئی یہ بات واضح ہو گیا مسئلہ کہ لغو بات پہ لغو قسم کھانے پہ اللہ پکڑتا نہیں یہاں تقیہ کلام ہو جاتا ہے نا قسمیں قسمیں خدا قسم رب کی قسم یہ عام کے طور پہ ہوتا ہے ہر ہر بات پہ بلا ارادہ منہ پہ یہ لفظ آ جانا خدا کی قسم اللہ کی قسم قرآن کی قسم یہ بات علاقوں میں ہوتا ہے یہ لغو قسم کی قسمیں جو ہیں ان پہ اللہ فرماتے ہیں ہم گرفت نہیں کرتے البتہ وہ قسم جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو اور تمہیں پتہ ہو دل کے اندر تمہیں یقین ہو کہ ہم یہ خلاف واقعہ قسم کھا رہے ہیں البتہ ان پہ گنا ہوتا ہے اور اس کے متعلق تھوڑا سا قانون لکھ لیں جو قسم محض تکی کلام کے طور پر ہو جو قسم محض تقی کلام کے طور پر ہو جیسے عرب والے بولتے ہیں بلا و لا والا. لا ولہ بلا ولہ یا ہمارے عام بول چال میں ہوتا ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے کبھی ہوتا ہے خدا قسم و وغیرہ وغیرہ قرآن مقدس میں حضرت عائشہ اور امام شابی کی تفصیل کے مطابق ان کو ایمان لغب میں شمار کیا گیا ہے اس میں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کفارہ خواہ فیل ماضی پر ہو خواہ مستقبل پہ ایسا کہ فتح قدیر در المختار وغیرہ میں موجود ہے نمبر دو نمبر دو گزشتہ فیل پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو قصدن گزشتہ فیل پر کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھائی جائے اور خلاف واقعہ ہو اگرچہ قسم کھانے والا اس کو خلاف واقعہ نہ سمجھے اس کا حکم قرآن میں مذکور نہیں ہے قرآن میں مذکور نہیں ہے ولم کا تو یہ اب چار امور انتظامیہ ذکر کیے جائیں گے وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ انتظار کریں اپنے جانوں کے لیے تین حیض کے تین ماہ کے لیے تین حیر گزر جائیں ولا یہی لہنا اور نئی حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ بنایا پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں ان کن یوم بلّا خیر اگر ان کو صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ ایمان ہے تو پھر چھپائیں نہیں وبرولت ہن احب کو بے رد کا اور ان کے خامد وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو واپس لوٹا لیں اس معاملے میں اگر طلاق مغلظہ نہیں ہوئی ان ارادو اصلاح اگر میاں بیوی والے دونوں اصلاح کا خیال رکھتے ہوں تو وہ واپس لوٹا سکتے ہیں ولہن مسل الزی علیہ بل معروف عورتوں کے بھی ان حق ہیں مثل اس کے جس طرح ان پر عورتوں کے حق ہیں مردوں کے حق آئے اسی طرح عورتوں کے مردوں پہ بھی حق ہیں مگر تمام حقوق کو بالمعوف مشہور معقول طریقے سے اللہ نے بیان کر دیا ہے جال ال درجہ تن ایک درجہ کی مردوں کو ان عورتوں پہ فضیلت ہے اوپر نیچے والا فرق ہے واللہ عزیز حکیم ایک درجے کی مولانا روم ہے نا مصنوی والا ان کے سامنے ایک معقولی آدمی آیا تھا بہت بڑا وہ بھی عالم تھا بڑا معقولی اصل تو ان کو ڈھانے کے لیے آیا تھا مصنوی والے کو اس نے آ کے سوال کیا جی عقل کا تقاضا ایسا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے کیونکہ آدمی کا وجود خود حصہ ہے اس لیے اس کے انتظامی امور حاجی امور امور حاجیہ امور ضروریہ کے اندر بھی حصہ ضرور ہوگا اب جب کہ اس جہان میں مرد کا حصہ جو ہے اوپر والا ہے عورت کا نیچے والا وہ تحت ہے وہ فوق ہے تو اب جب اگلا جہان آئے گا تو اس میں حصہ بقدر جسہ ضرور بدلے گا آئے. اس لیے فوق تحت بن جائے گا تحت روم نے کہا فوق تحت بے شک بدل جائے گا مگر ہتھیار نہیں بدلے گا ہتھیار ہر کسی کے پاس اپنا ہی ہوگا اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تو فولن روم نے کہا جب یہ ٹھیک ہے جب ہتھیار کا حصہ نہیں بدلا تو معلوم ہوا یہ قانون بھی غلط ہے عقل والا کہ بندہ جو ہے اس کا حصہ بدل جاتا ہے سرے سے یہ بھی غلط ہے ورنہ اگر بدلتا تو حصہ تو ہوتا ہے نفس اور سرور میں سرور کے لیے تو ہتھیار چاہیے ہتھیار تو بدلا نہیں اس لیے نیچے والا اگر اوپر بھی چلا جائے تو کیا فائدہ है? ہتھیار تو وہی اس کے پاس اپنا ہی ہوگا خود کا اپنا ہوگا تو یہ بات گویا کہ غلط ہے درج ہے تو ان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حصہ بدل جائے گا پھر ہر ایک کا سو نا یہ درجہ جو ہے وہ کس کا ہے قوام کا ہے قوام صاحب وہ قوام ہے یعنی قوت طاقت کے لحاظ سے علم کی طاقت بھی جسمانی طاقت بھی یہ ایک درجہ ہے جو مرد کو اس پہ غالب کرتا ہے اس کے باوجود حالانکہ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر یہ درجہ بیچارہ کا ہوتا بھی نہیں نہ قوت کے لحاظ سے اور نہ علم کے لحاظ سے نہ امور نظمیہ کے لحاظ سے جس طرح یہ بے نظیر ہے اب وہ جو زرداری ہے مثال کے طور پہ نہ اس کے اندر کوئی درجہ بھی موجود نہیں سارے درجے اسی نیچے والے کو حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست بھی ہے حکمت والا ہے ہاں اب چلو طلاق کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سن لو امور انتظامیہ جو بیان ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ صحیح چلے الطلاق و مرتان طلاق جو ہے وہ تو ہے دو مرتبہ کون سی طلاق جس میں رجوع ہوتا ہے اطلاق و مرتان لوگ خواہ مخواہ دوسرے جھگڑے یہاں شروع کر دیتے ہیں نا غیر مقلد اور مقلدین کے درمیان یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہاں کون سی طلاق مراد ہے اور کتنی مرتبہ طلاق ہے سنت کے مطابق کتنی طلاق ہونی چاہیے بدت کے مطابق کتنی ہو یہ سارے فضول جھگڑے ہیں الطلاق طلاق و مراتان طلاق جو ہے اصل میں تو وہ دو مرتبہ ہے کیا مطلب ایسی طلاق جس میں رجوع ممکن ہو وہ دو ہی مرتبہ ہوگی ایسی طلاق جس میں اب آپ سوال کریں کہ رجوع کا تو یہاں لفظ لکھا ہوا نہیں آپ نے رجوع کی قید کہاں سے نکال لے تو اگلی کلام وہ خود بتلا رہی ہے فہم سا او یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں طلاق رجی کا ذکر ہے اور کسی طلاق کا نہیں دوسرے جھگڑے ڈالنے والے وہ قرآن مقدس کو خواب خواہ لپیٹ میں لیتے ہیں یہاں کوئی جھگڑا نہیں بات صرف یہ ہو رہی ہے جس طرز پہ قرآن چل رہا ہے کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہو وہ اپنے انتہائی درجے میں دو مرتبہ ہے اس سے زائد نہیں ہے فہم ساکن معروف اب معروف طریقے کے ساتھ شریع طریقے کے مطابق یا تو روک لو اس کو دوبارہ نکاح کر لو رجوع کر لو اور تشریح بے احسان یا بڑے خلوص کے ساتھ اس کو آزاد کر دو جانے دو اس کو بلا یہی لو لکم انتا خدو اما آتے تم نشین نہیں تمہارے لیے جیز کے پکڑ لو تم ان عورتوں سے وہ مال جو دیا تھا تم نے ان کو کچھ بھی اللہ یقافا یہ استثنا منقطع ہے یا یعنی لیکن دوسری صورت ہے اگر میاں بیوی دونوں آپس میں خوف رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کے لیے پھر تصریح ہی تسری ہوگی انصاق نہیں ہو سکتا اب فین خف تم اللہ حدود اللہ او حکام تمہیں ہم کہتے ہیں اگر وہ میاں بیوی کہ معاملے میں تم ڈرتے ہو کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو پھر کوئی گناہ نہیں اوپر ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اس کے کہ وہ فدیا دے دے خلو کر لے اپنے خاون کے ساتھ تلک فَلَا فلاد یہ اللہ کی حدیں ہیں آپ مسلم سوسائٹی کی پنچایت والوں تمہیں ضروری چاہیے کہ اللہ کی حدود کے خلاف مت نہ کرو نہ کرنے دو فلادو ہا وہ حدود اللہ فلاح ظالمون پس جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے وہ ظالم ہی ہوگا فن تل فلا تہ اب لوگ کیا کہتے ہیں دو پہلے دی تھیں دو تیسری یہ ہوگا مخا کا جھوٹ نہ کو لاگا نہ دے گا اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی درمیان میں کیا ہے خلو کا ذکر ہے درمیان میں کیا ہے اسی خلو کی طلاق کا بات ذکر ہو رہا ہے کہ جب عورت فدیہ دے دے خلو کر لے تو اس وقت جو طلاق ہوگی اس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ دو پہلے تھیں اور تیسری اب ہو گئی اور درمیان میں یہ تین چار سطرے والی ایک مستقل مضمون آ گیا ہے یہاں اب تیسری طلاق کہنے کی ضرورت کیا ہے طلاق اب وہی ہے جو خلو کے ذریعے ہو رہی ہے فن تل کہاں پس جب وہ طلاق دے دے یعنی خلو کے ذریعے فلا تہلو لہو ممبادو اب اس کے لیے قطن حلال نہیں ہے وہ عورت حتا تن کے حزا غیرہ خیرا کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے خامت کے ساتھ نکاح کر لے وہ اپنی مرضی سے بگاڑ پیدا کریں اپنی مرضی سے پھر وہ اس کو طلاق دے پھر اپنی مرضی سے چاہے تو اسی پہلے قامت کے ساتھ پھر دوبارہ شادی کر سکتے یہ اپنی اپنی مرضی چلتی جا رہی ہے حلال شلال یہاں نہیں ہے اللہ محل اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ لانت کرے اس پہ جو کسی کے لیے حلالہ نکالتا ہے یا جس کے لیے حلالہ نکالا جائے ہاں جی فلاح جناح الحما تا جا پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پہ اگر گمان رکھتے ہوں کہ ان حدود اللہ کی قائم رکھ سکیں کہ اللہ کی حدوں کو تل کا حدود وہ بھی اللہ کی حد پہلے بیان ہو چکی ہیں اللہ بیان کرتا اس قوم کے لئے جو جانتے ویزا تلک تم ان سا جس وقت طلاق رجی تم نے دے دی تو کہ نہیں آئی یہ فدیے والی طلاق ہے خلو والی طلاق کا ذکر ہے اسی کی بات ہے فین تلّ کا ہاں یہ کس والی ہے یہ خلو والی طلاق ہے ہاں آگے بھائی زو جسانی جس کے ساتھ اس نے جا کے نکاح کیا ہے وہ اگر طلاق دے دے اس کی بات ہو رہی ہے تلک تم ان جس وقت طلاق دی تھی تم نے تلا کے رجی عورتوں کو پس پہنچنے لگی اپنی مدت کو بلغنا اے کا رب پہنچنے لگی ہیں یہ نہیں کہ پہنچ چکی ہیں پہنچنے لگی ہیں اپنی مدت کو تو اب ابھی تک پہنچی نہیں ابھی کئی دن رہتے ہیں تو ہم سے کو یا معقول طریقے کے ساتھ ان کو روک لو کیا معقول طریقہ ہوتا ہے معروف, معروف طریقے کے ساتھ یہاں بھی تو وہ قید ہے نا جو شری طریقہ ہے معروف وہ کون سا تھا فاتو ہر سکم اپنی کھیتی کی طرف آؤ یہ نہیں کہ رجوع کے بہانے میں تم پیچھے سے شروع ہو جاؤ یہ معروف ان کی قائد لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی شری طریقے کے مطابق تم ان کو روک رکھو جس طریقے کے مطابق شریعت نے تمہیں کہا ہے ایک آدمی کہے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں اور رجوع کا بہانا بنا کے بھائی کسی نہ کسی طرح تو استعمال کر لو نا اور رکھو تاکہ رجوع ثابت ہو جائے یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا اندہ کھاتا نہ بنا کے آؤ معروف معروف حکمن شرین اس کے مطابق آؤ آو اوسر معروف یا چھوڑ دو اس کو معروف طریقے کے ساتھ مطالبہ کوئی نہ کرو ولا تم تكونوا ظاررا لنفسه نہ روک رکھوں کو زرر رسانی کے لیے زرارن لتاتدو تاکہ تم تجاوز کرو ان پہ و م اي فالذالک جو کرے گا یوں فقد ظلم نفسه اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا بلا تب تخو آیات اللہ حضو نہ بنا لیا کرو اللہ کے احکام والی آیات کو مخال یاد رکھو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اور جو کچھ اتارا ہے تم پہ اللہ نے کتاب میں اور حکمت میں یا ایز و کم یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ نصیحت کرے تم کو ساتھ اس کے و تک اللہ عل شلیم و ازاد جب طلاق دے چکے ہو تم عورتوں کو فب لگنا اجلا پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو اے ات ممنا یہاں کار ابنا نہیں فب لگنا اجلا پہنچ چکی ہیں اپنی مدت کو اب نہ رکاوٹ ڈالو ان میں جی وہ نکاح کر سکیں اپنی من پسند کے خامدوں کے ساتھ جب کہ راجی باجی ہو جائیں گرمیان اپنے بال معروف شری نکاح کے طور پہ خفیہ نہ شری عل آلن نکاح ہاں ظال کا یو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے نصیحت کی جائیے ان کے ذریعے من کا منکم جو تم میں سے ایمان لے آ ہے اللہ کے ساتھ ان کی کے ساتھ ذالکم از کال یہ نری صفائی ہے تمہارے لیے اور پاکیزگی ہے واللہ یعلم ہومان تم لالم اللہ ہی خوب جانتا ہے نقصان دینے والے چیزوں کو اور نفع دینے والی چیزوں کو تم نہیں جانتے بس اندر رابطہ کر لیں والدہ تو اولاد ماوا جو ہیں مائیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں اپنی اولاد کو دو سال کامل یہ اس بندے کے لیے ہے اراد اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے کہ پورا کرے رضاط کو ورنہ یہ ضروری حکم نہیں اس سے کم مدت تک کے لیے بھی پلا سکتے ہیں ڈیڑھ سال تک کے لیے سال تک کے لیے یہ فی نفس ہی یہ مدت ضروری نہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا اور بچے کا رزق ہننا ان کی تنخواہ دینا اس کے ذمے ہوگا وَقِسْوَتُهُنَّا اور ان کا لباس پہنانا یہ بھی عمدہ طریقے کے ساتھ ان کو دینا پڑے گا کیوں نئی تکلیف دیا جاتا کوئی جی بھی مگر اپنی وسعت کے مطابق عورت اگر کہہ دیتی ہے کہ میری وسط نہیں ہے میں اس کو دودھ پلاؤں یہ بچہ تیرا ہے میں تیرے فراش کے لیے تو تھی مگر تیرے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیری روٹی پکانے کے لیے تیرے کپڑے دھونے کے لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا جو کام میرے ذمے ہے وہ تو رات دن بے شک لیے رکھ